تم فرماؤ بھلا بتاؤ اگر یقرین اللہ کے پاس سے ہے پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی زد میں ہے